اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام کی نبوت اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سورج کا رک جانا اور بیت المقدس کی فتح بنی اسرائیل کی حکم الہی میں تحریف اور عذاب کا نزول سیدنا الیاس علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ بال بت کے حلیے کا ذکر اور سیدنا الیاس علیہ السلام کے قصے سے ماخوذ عبرتیں سیدنا یسا علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ بنی اسرائیل کی بنو عمال سے شکست اور شمویل علیہ السلام کی بے ست بنی اسرائیل کی خواہش جہاد اور اللہ کی طرف سے بادشاہ کا تقرر بنی اسرائیل کا بادشاہت تالوت پر اعتراض لشکر تالوت کا سفر اور نہر کے ذریعے ان کی آزمائش تالوت اور جالوت کے لشکروں میں مقابلہ لشکر جالوت کی شکست اور داود علیہ السلام کی بادشاہت تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا ستر حصہ سندو کی واپسی پیشکش محمد طارق شاہد موسا علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی داود اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تی میں سرگردان رہے یہاں تک ہارون علیہ السلام اور پھر موسا علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشا بن نون علیہ السلام نے تھام لی آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے صورت المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے قوم دخلوا الارض المقدسة كتب اللہ لكم اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تی میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے اس لیے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مرکھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشا بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگجو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکا جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی کے وقت ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورت حال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے ان کی مأمور تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اللهم احبسها علينا اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوش على يلي يسار الى بيت المقدس سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشا بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالی کا ایک عظیم معاوضہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو ہتھا اے اللہ ہمارے گناہ مواف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالی سورت البقرہ آیت اٹھاون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلَّ تُنرغد وادخل الباب ودخل الباب سجدا وقلوا حطت النوفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے القد فلسطین کا دارالخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آبا اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مزاد کرنے لگے اور ہتا ان کی بجائے ہندا فی شارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالی سورت البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں سبق ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اتاب ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا اللہ تعالیٰ صورت البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں ہم <يَفْسُقُون> نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ان لوگوں نے اپنی ہٹ تھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی اس طرح آیات الٰہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قبل <سلام> تعاون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں بیس ہزار افراد لقمۂ اجل بن گئے یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے کس قدر عجیب لوگ تھے اللہ کی آیات کو مزاق کا نشانہ بنایا کلام الہی میں تحریف کی اس کے نتیجے میں تعاون نے دبوچ لیا تو معافیا مانگنے لگے بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلج جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھا اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لابا کی اولاد میں تھی انبیاء کرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے ان سے مشاورت بھی رہی لیکن دنیاوی معاملات کی باگ ڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشا علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی یوشا علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے یوشا علیہ السلام کی وفات موسا علیہ السلام کی وفات کے ستائیس سال بعد ہوئی آپ نے ایک سو ستائیس برس کی عمر پائی اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک کے شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا پھل پھول رہا تھا زیادہ لبنان کے علاقہ جات میں تھا وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباستوں پر اتر آئے تھے ان حالات میں بالا بک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا اس کا نام بال رکھا اسی کے نام پر شہر کا نام بال بک ہے اللہ تعالی نے ان کی طرف معزز پیغمبر علیاس علیہ السلام کو مبوس فرمایا آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے. بن یاسین بن فنہاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام اللہ تعالی سورت الصافات آیات 123 تا 132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلَيَّ لَأَسْلَمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في علم سلام على سین ان كذلك نجل المحسنين ان من اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا پرانے مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے انجیل جیلے میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اول تو یہ آثار صنعت کے اعتبار سے قوی نہیں دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورت الصحفات اور سورت الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے اور نہ ہی صورت الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے لہذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بال ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا الیاس قوم مشہور بال کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واض و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا کتب تفاصیر میں ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے چار مو تھے اور اس کے خدمت پر 400 خادم مقرر تھے الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال تھا سورة الانان میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے و رسول کی ایک مختصر فہرست ہے اللہ تعالیٰ صورت الانعام آیت 84 تا 86 میں فرماتے ہیں وو دین کو مو دا سلئی مو با سو فا ومو سو کے نیل مین و زیام مِنَ سولی ولوطا فضلنا اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یاقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے دعوت کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسا کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز زکری کو اور یہیا کو اور عیسا کو اور الیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریث نہ ہوں اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادہ ہوں اور امبیاء رسل کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی نجوم پرستی اناثر پرستی غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کج پر روشنی پڑتی ہے وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ امبیا کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا تو ہمارے لیے ازہد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسق فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف حکام اللہی کو مضبوطی سے پکڑے اور ان میں ہیلا سازی اور ٹیڑھ پن سے کام نہ لیں ان کی خلاف ورزی کی ضرورت نہ کریں اور ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہونا چاہیے نہ کہ انکار و انحراف اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے الیاس علیہ السلام کے بعد یسا علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورت الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے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 وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌ مِّنَ <الْأَخْيَاؤ> اور اسماعیل یسا اور ذوال کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یسا علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے ان کے باپ کا نام عدی تھا گویا آپ کا پورا نام یسا بن عدی علیہ السلام تھا یسا علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالی نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں یسا علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا یہ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے. انہوں نے نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست سے دوچار ہوئے بنو امالکا کے ساتھ ایک مارکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی اور بنو امالکا نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اپنے مارکو اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی اس تابوت میں آلے موسا اور آلے ہارون کے باقی ماندہ آثار تھے کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسا علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھیں موسا علیہ السلام کا عصا بھی تھا آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے اسی طرح ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھی بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا منو سلوا کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تی میں کھاتے رہے تھے بہرحال یہ صندوق اس مارکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اس پر بنو عمالکا نے قبضہ کر لیا اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے انہیں شمون بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی انہیں حق کی طرف بلانے لگے چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفریقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ ڈور سنبھالے چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل کے پاس آئے کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیا دو سو چھیالیس میں فرماتے ہیں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 فلما القتال، کیا آپ نے موسا کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسا علیہ السلام کے بعد پیش آیا اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کہنے لگے اے شمویل ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو امالکہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان چار سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے شمویل علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو امالکا نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں ہمیں القد سے نکال دیا بختے نسر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے منہ مو موڑ لیا اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار تھی جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص تالوت کو منتخب کیا تالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بن یامین کی نسل سے تھا تالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودہ بن یعقوب کی نسل سے تھے بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودہ کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے، چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ قَالُوا تَمَلِكَا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 اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے تالوت ایک غریب آدمی تھا مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور جسمانی ڈیل ڈال بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور آزا عطا فرمائے تھے رنگ بھی سفید تھا لیکن چونکہ وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں اللہ تعالی کا ہے اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا کر دے یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور موجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لوگے گے وہ کہنے لگے جی ہاں چنانچہ اللہ نے انہیں ایک موجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر سورت البقرہ آیا 248 میں آیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِي أَن يُؤْتَ TABُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آلے موسا اور آلے ہارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور تالو کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے یعنی وہ تابوت جسے بنو امالکا نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے چنانچے لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر تالوت کے سامنے پیش کر دیا یہ معجزہ دیکھ کر وہ متی ہو گئے اب تالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آئے دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما فصل فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَ فَغُوفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ جب تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ گا وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا جب تالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی ادھر لشکر پیاسا تھا اللہ تعالی نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا یہ نہر نہر اردن تھی فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاز کے پانی کو استعمال نہ کرنا صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف تین سو تیرہ تھی صحیح بخاری میں سیدنا براد بن آزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما جاوزه هو لو میں بیج لو تجنو دی کول لین یوں نو نو من ایلی لتین غلبت لیات کی وت الله او او مسری تالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں ہم طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تالوت کے ساتھ صرف تین سو تیرہ آدمی تھے یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے مقابلہ ہوا مل کے فری اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما مقابلہ شروع ہوا جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا یہ بہت طاقتور تھا. اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا مسلمان اسے دیکھ کر ڈر گئے تالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا سب خاموش رہے اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا یہ داوود علیہ السلام تھے اس وقت یہ صرف سولہ سال کے تھے یہ رسی میں پتھر باندھ کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے نشانہ زبردست تھا پتھر بہت تیزی سے مزاق اڑایا اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو واپس جاؤ میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو داود علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا اس میں بندھے ہوئے تین پتھر خاص انداز سے پھینک دیے تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف راس پھیل گیا نے اپنے تین سو تیرہ مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ان میں کھلبلی مچ گئی سنبھل نہ سکے پیٹ پھیر کر بھاگے بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا فتح کے بعد تالوت نے داود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح داود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آئے دو سو اکاون میں فرماتے ہیں اللہ وعلمه مما يشاء اور اللہ تعالی نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعوود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا محترم سامع ابھی آپ آب دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا سترواں حصہ صندوق کی واپسی سن رہے تھے اٹھارہویں حصے بے مثال بادشاہت میں آپ یہ سنیں گے سیدنا داود علیہ السلام کا نام و نصب اور حلیہ مبارک سیدنا داود علیہ السلام پر انعامات ربانی کی بارش دو بھائیوں کا جھگڑا اور سنا علیہ السلام کا فیصلہ ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت اور بادشاہت کے باوجود سیدنا علیہ السلام کا ہاتھ سے کام کرنا سیدنا دعوود علیہ السلام کی عمر اور وفات کا تذکرہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سیدنا دن علیہ السلام کا جانشین بننا ہوا اور جنات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے ہد کی غیر حاضری اور ملکہ بلقیس کا واقعہ جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر اور بیت المقدس کی فضیلت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات اور مسئلہ علم غیب کی وضاحت